یو کم او تعلق سابقہ ترغیب اور بشارت ذکر, شو کی ذکر کی سبا تل فرسادی مت کے امر ذکر کھڑے عن ذكر كلمه توكلوا فبالذي بين السلام كي وتعذرو وتوكلوا ما يقول وتعذرو وتوكلوا نهم مرات وتعذرو وتامروا فتوكيد في غابر الباني ذكر ذكر جميع توكيد في غابر النظار ارفعوا اصواتكم ان سنج السابقه تامر بتوكيل في غابر الباني ذكر كاي جميع توكيد فوق صوت النبي ولا تجلوا مخارف کرخارفی نے کبھی مراد اکثر عمدا خلون سابقه سی سابقات مسرت مرکزی مسرت محمد کے تفہیز ذکر کڑکڑوا فالم فا انه لا اله الا الله جہاد از مصری فرض ہے کے ذکر کلو نو تو سب جان لا فرض کر تو سب جو بکر تم ذکر تفسیر ذکر کہیں ان اللہ عالم کو مصلی سدمانی الا ذات بالسماء جس لا حضرت شریف را سیدی تو ظاہر ہیں ان اللہ عالم مغیب السماوات و الارض الله بسیما ما تعملون قرن آیات حاصل رب کے تفرید مرکزی, دا با صرف اللہ تمرون دا وجوه مرکزی مضمون اللہ معاشرہ اول احساؤ اللہ اول ادب تعظیم دکم دم تعظیم رسول و حکم کابی کا۔ دے تو فر تو مجھ فر یا من ردر کا سواد گو کس نکو کسو تین دری تبین کی بھی تحقیق اور سب داغیٰ آزادی بین بہن فتح تاخیق کوئی بھی تحقیق حکمت امتب قومین تنورم ادب اسلاح بین جماعتوں کل <سؤال> چیزر سر قوم من قوم من برا خیرم سا سا ادب نہ الفزیلت <سؤال> والقرامت والشرافت عند اللہ بالتقوی انکنہ انکنہ خلقنہ من زکاری منصا و جعننا کن شعب و مقبائل تعارف انکنہ اکرمکم عند اللہ اتخاکم دیمی صدقالت العرام نفدیک اوصاف المرافقین التفرید مصری ان اللہ یاد مغیب السماوات و اللہ بسیر بما تعملون منافقین امتیازات بیاں شکرا سکی او ممتاز حضرات مز کل حجرات حجرات محا مین محاط موترتا من راتو روی ہوا مولادیم تح کم سی نام مال دارا قرآن خلافل عبدالجاہد کا حوالہ ذکر گئی لا تبptaات على الله ہنارسور اللله لا تبتا علىرسول الله بش ح قض الل على لسانانی رسوورهی و تو کو پخلات نف معمل درنا کے بن کے س کا اندغ پ لا تبتا على رسول الله الار بش حتى یقض الل برسانانانی ره بنهیں۔ اللہ پہ سلو جی کی آتوا، لا دے دلہ لا زو امرن لو امر دور اللہ رسو شرائ دین کم لا تخو امرن دور اللہ, امرن اللہ این و رسوری فی شرائے دینکار بان پے بلکہ انتظار دا دا میں کیا کہڑے ہوئے کی دا دا حکم انتظار ہوگا لا تو قد دی اللہ و دی حکم دا لا تو مورہ لکھے گی مسلم انتظار یا بخار کی ریماسر ہونا تو میں سونخاری جہاں لازم الحبت یا پر شاہ رخبل یا شاہ رخبل چاہ تو, چا تو فوس فوس لازم الحبتی سو سونخاری صحابی معاظر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ خود ماں گواندی دے نماتا ہی دلات جلتا ہے یا رسول اللہ فتح نبی کی تورزززم حال احلم چلالا فکور کی ناس ہو جلدی ویزن خصاعدہ فوسکر نبی اللہ السلام از اخو جہنمیم ویزنگ جہنمی ویزنگ جہنمی ویزنگ خوزمان عمال بربادی قرآن ذکر گئی چلالا ترف و سعاد کم فوق صوت النبی و لا تجھرو لہو بالقوری کا جاہر عبادی کم لب یتمواس کو دے ستری کس چوتے تمواس تے دے برسن پواد بہنے زما عمل <سؤال> خبر بعد جامع برس ہو جانویں واپس لگا صحابی نبی دے صح پورنا تے جاڑی دہ بر گئی نبی رسن پدبی بشع ازما بن لاش ور تو چن جنتی قرب بشات ازما بن ودا چ لاش ور تو چ جن جنتی نا زات قصدن آواز دے لا ظرف سواد ک جن نبی نے نے لا کے دی کے۔ کہ حدیث نے میرے سنام روسے اس نے فرمایا جس حدیث کی مواز ثون دار وادی دا حدیث سیدہ تم کے خبرت نبی علیہ السلام سنگ چلے ساتھ نبی علیہ السلام پہ حیات کی عزت داؤ چہ واز واز نہ کہ مججس حدیث کے سنا کہ مواز نہ چتے ذو مصر سنت پہ حیات کی آواز تول منو دا نبی علیہ السلام دا قبر پہ خاک یا مواز ثل من دی ز کا عزت حیا و میت اندے رسل کی تغوی الصلاۃ والسلام علی کے دی وجہ نا چیم سرا دام بمرد مجس بے دبیس کی ورثوا الانبیاء ولما ورث الانبیاء الرسالات والسلام زغیف مجالس دکان کنجے برزان جوڑے جگن جے رسانہ جوڑ کے وا ہاگین تکلیف پر کے چہ زغیف مجالس کی آواز آتے نسنگے جے مجالس نے بھی رسام کے آواز کی کی دا تفرید کی. دا. أو أو تو نظام کے مجالس نے ما کہ ذکر ال انبیاء ذا فالتفرید مستعلی گئی یا ایہل الذین امنوا تصلم مسندام دا لازجمری طرف دواز صدا دے ایدو بدعت ہود سنت مقابلہ راشی ات سنت خطا کر دیو دا کرن سوا جرا اور سمنے وا غیر دام تم شامل دے داس رو سنت مقابلہ نہ مجب سنت بانک سیکھ دے بلکہ لایا ندی نام کمفو سُن وا رو داس دا دا دا بانی ولا ذم شامل ذولا تجرنوا للقول ميناقف زروال مكو تاس مينا من प्रशांत बुजुर्ग वालि बासि बासु था कसं जाम जुर की जाम अहमद बर की यूरोपा अदब तरका बिया नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह अना अहमद ता मालिक मरबाद ये सासा मान तुमला तशुर तासो पदि मायना खम قریب الحب اسلام محمد و زملالقشين من قسم زمانگ سبصار سبب سنت يوزمغا زوسار زم فر سبب داي دي نبي الله ذات سنيد ان الله ان الذين ينادونك من ورا الحجرات كسا کے پیام محمد صلی اللہ علیہ کٹنونا محمد صلی اللہ علیہ تعالی دی نسج فم بما سن باه محمد علاوتاری کی کی دا یا محمد دا, بر بانی دا, دا, دا کیا محمد دا اوزی دی لا قلون نو سب کر د ت ل کاو خیرلو دا په غور د فاردي ولا و پ رحمضا والله ماې وړه الل د کے بانو دا درم عاد اویمانواه او کراې تاسو ب بیا چې معدو سر په خبربانې نو په سم ت په خبربانمون خپاسې گا چ کو تک تاس ی کو شو کوپ تراسې پهطبب ینو تاسو دی وج اللہ توسیبون لا مقل چ سر تاسو او کوم تم صبت کنا په سر بګدي تااس وپل بہترین ادب سینسر الحال روات نہ مفسرین بلکہ اکثر محت سرین واقعی بدیر مسترق جنہوں نے یا خدے عام چکران خدا سے خدا رواتے کر کے خدا روت منکاتے بٹور ترک مانی صاحب کے منکاتے بس داد دا صحیح روایت نہ مخالف دے صحیح روایت دا ابو دا ابن کتاب دے الاسم من الخاسم الاسم و کتاب و شیو اتراس راخیف صاحب واری و اتراض راخلی صاحب سے بے جواب کہیں الاسما کتاب من جوابات اصل او پا بے فرط تفصیل دا چدا ذکر کی او پا طول و منقصے دا. او و جوابلم اور معشمان برابر نے خلوق خلوق رمضان کی سرمان خلوقات آگے دام مراسم نے دی اندا یار بہن کراغ مار سڑے بان چہار معلوم نو پت بج تا خبر پت بہ نکی کاس تل تی بو تا کم فاسی گا کو تک سمراز اللہ تسیتا سے کھلوانے پر خیمانا بے برا جیسی والی رسول اللہ بے جاس بتاس اللہ نے پا کی زندگی کے سنت فرح لگ دینیار مگردار تغلیب کی تعیدار اللہ محبوبر خوشیف <سؤال> بڑک اولا سن کر و ظلم قاو یہ ڈرے فبر ڈالمان فقاتل التي حكم امر ده وجنگی کی داغ در ساکی ظلم کئی ہتا تفی الامر دا اللہ شر جو حکم اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انم شیطنم فیل با کجری در جو کفس بینهما الساحل و فم ذیک فنساب بالوقت انصاف کئی کچہ دا قانون جاری ش نن سوا و تو ہم فساد الی نشی قضا قانون چڑ جائے ٹول بے غیرت مسلمانوں کے خلاف کے جدو قسم اور جھگڑا راش جو نہ وہ ڈیڑھ چینی ڈیر نہ رو ندی او ایمان فوجر ایماندی پر سبب سبینا ب کو ه اوری ما خپکی دجیک سا جو کئ او لکی دلہ نے اساحلا و تا سخ مخ آسممان وا ہمکلے چہ ت ظ ادب اوئی مار والا اوٹو کے ک یو کو فور کاپس س کان جماعت نا لے کے یو کول کامپ سے ذرہ چی ب کسان چیب سے ڈوی ک کے وررض دیہ فبار د دیین سرلا اوی ناہ توئے ککی فور چی بد کا ذراہ چیب س ڈو کے وررض دیہ فبال ددنین سر وہ لا نیمیر بدنام, لک زان بدنام لا کم بدنامی ملک رول بانی لا تنازع مشہور بلانیہ برس آبی اور نہ فریدن بارے انہ اکثر دو دو تین نمونہ وسن خلق دو دو تین نمونی نہ اولہ ولہ تمور فادنی گنجیو پلانے بلا زار نمونہ ورتے خودی ولا تنابذ بالاقباب ددې نه تنہ تک جیو انہ په گنجیو باندې مشهور شګره نہ ولا تا څوک د خلپل وی څوک د خزر وی څوک د سوي ولا تنابذ بالالقاب ولا تنابذ بالالقاب ما وای تاسو نه کار نمونا خبرس مل بس بادل ایمان دو مطلب مشرق کو ایمان کا بھی دیتی ہوں بھی دیتیس مل بس کو بادل ایمان ناکا دنوں کاری فس ایمان بے سرس من نہ سڑے لکھی کا گناہ تھا کامل متحدہ لیکن کم کل تھا مت کے ڈیران ولا چاخی ہو درد اسماز مرٹا فی برقم دے کے لا تجسسو حدیث کے کی کی کی کی صحابی صابی ملکی با حقیقت غیبت نبی رہو. جی ذکر کے مسلمان پدا سے کوئی نا غیبت موجود دے نبی سلامی دکا بت میں رکھے گی وہ سب جبا کی موجود بہستان میں رکھے گی دیر صاحب میں رکھے گی تریبت میں رکھے گی چاہ کیا موجود ہی موجودہ اور چاہے موجود بختان کے حفاظت حفاظت خود تشریح افغان ہے جب کیا حقیقت معروف چانسل میں مڑ اور بد گنی حاصل دارے مضبوط وخدا بل دم تھی ہر چاد مرداد نفرت کی مردار یو مردار دا حیوان دا, مل مردار, دا, انسان دا. مردار, دا انسان زیاد مردار دا حیوان بانے بہترین انسان بھی انسان وق اخر جا جی نہ خریدا روٹے کی چکنی, نی دار کی دیم چکنی دا چکنی نہیں ہوئی مزہ ابترا پتبارا ثواب ہوا پرابے بات چلی گئی تھی افطار مارا تارا ثواب دروجی باطلی کی روزہ ثواب سنت میں مل رہی ہے ولا ذباذ کمباذ غیبت کے بعد استاد رضابازوں اور دونوں قبیح تھے اے یحب احدکم مخالته ساس جوہ وخذ فذ روزہ پھل رو, رو چمڑوی پکریتمو دا فتا سبد گنی نہ تے بس سنگ چکنی جوڑ کرے تے داغین و وتکلابے روزہ کھلی دشوڑے و وتکلاد کھلی ندگی اللہ ثواب الرحیم لاذ ذبا کو ان کے Dapinin wama dabang ya yu hanna su na xalakna ku min zakari mausa oo xalko fida kai mu tazanari nausanana. A damare salaam hawara zina naala, Waawajal la ku wajal na ku shohuban maqabaala na gaori mungtaas sual wi مقصدی جنی, مقصد جنی. بانس مسالا مسالا رف مقصد کرامت ان من بتا چکو من دد جن سب شو کو من بت بھی او شاپ قمت په د انکرمنتله کا د م د لاف دبار ک چې متکی ان د الله خ لاپ خبر و دی او صاف مرابين قال عاب اماناای به چامنږ ایمان راړی د دا کېدي ق لم تو من نو کله تاېمانه د وړی ولاکن کوو اسلامناون ان حقیقي ایمان اصلي ایمان نه وړ تاسي ایمان وکن کوو اسلامناون ای چېمنږ اسلام راړ د ظاه د السلام اللہ کی پتھر قائده اللہ رسول او کتا سید تاوی دار حکم اللہ حکم اللہ تاوی دار سے کتا سید تاوی اللہ سے ہمارا دل نہیں دا اسا دار اسا دی معنی سیدار چہ حکم اللہ حکم اللہ تاوی دار سے کتا سید تاوی دار حکم اللہ سے ہمارا دل نہ کم بن کے اللہ ہمارا ساتن چہ رکھنا اللہ کے مہربان اکرام مومن کاملان کا ان من مومنوں و منال کاملان کا سان شمال اللہ فرمایا اللہ ہمارا اللہ بنو بے شک کی وجاد بیماران یا جب خلمان مسر اور فن دان سب اللہ کہ وہ راے تو صادق ہوندا خیوی تا چطیا آمنا تا خیوی تا صلی اللہ تا خفل دینا اللہ حسنہ خبرتے ہیں خیوی تا صلی اللہ تا خفل دین رہا اللہ پاک پہلے پاس محنون کی رہا اللہ پارشب آنے پہے دے یمنون علیکہ کا نسل محسان کا اصل کتاب آنے اسلام رہا دے قل تو منو علیہ السلام کو محسان کو اسلام ساسم بلکہ گنا کر سرت سنا زاریات، تور، نجم دماغ دماغ اتباط اور تعلق یو تعلق چہر کلا مخصورت ان کی ر غم تم شکین اللہ سورتون کی دیو دو کرگی مرکزی یو اش بات اس بات نہ فہمت سورت ان کی یو مرکزی مت سرزی کر سو جنفاط مستفین سردی کرگی اس بات نہ فہمت ارتبا سابقو سرتون کی ترغیب مال منقرین اس بات د قریف حاصل سر سابقو سرتون کی جہاد مال منقرین و مال مشرقین ندیس رتون کی اس بات دقمت نے تخیف علم کرین اور رجزا علم دریم اعتباد سابق اصل بیان دو جہاد کافر سا شرکی وحید ردیسرا ذکر حاصل جہاز ردیس رتون کے ذکر جہاز ندی من کردہ من کرد خیامت ندی حکم نا, نا تھوڑا باغ سرورم ارتباط مcież کہ قائم تعارب آمن نا اذا کی ذکروں نا آو قل لمن تؤمنو ایمان اخلا او, او نفذ ایمان حقیقتا مستلزم د انکار عن النبوت او انکار عن طاقیمت سرا ردیس سرعت کی ذیکر اثبات دا نبوت او اثبات دا قیمت حاصل ربط مطیس سرعت کی, کی نفذ ایمان شوان العرب قل لمن تؤمنو او نفذ ایمان مستلزم دے انکار عن النبوت نبوت کے آن ذکر کی اس بات اس بات اوار او کی اس نا باتی ان حفیظ دارتباد مکی اوساف الکر بلسور صاف القفارے کال کافر شیو ناجی بزامت ناؤ کنہ ترابا مرکزی مضمون اس بات نہ قمت بدر مرکزی مضمون اس بات نہ قمت رائے ذکر کل خروج نبر کل خروج کزا نل خروج کی بات نہ قہمت اس بات نہ قحمت ادام سر مردہ تین ذکر کئی یوں رسم نمبر کزار کل خروج تفریان درک دوسرے خلاصا دو دو سورت دو او رکی کی ذکر عظمت تو قرآن زج شدید زج شدید دلائل نا بات تو خمت بانے بات بات دا خیمت بانے اور بے تفرید قرآن دہمت فنکار تفریح داخو ملک وسرام میں دوسم نمبر خروج او اختم دوسورت بھی تازی مل قرآن کم ابھی قرآن تو فرآن اولا اس بات حضمت فران الن اولا مسلمان تفریح میں سنیمر ضبط امتیازات مر رہتے ممتاز دے ممتا دیکھ بیاں مرسر ممتاز مزہ من کان رہو کل او القسم آ شہید تو بُن بیاں دس بابر وہ درشم نمبرات من کان رہو کل بن او القسم آ شہید قاب. اللہ باخمرانزمت گوائدہ قرآن, کتاب, مجد عزمت قرآن کتاب جواب محدو تمیم دام کی دیسی حکم لاہد قرآن راغل دِم سعید ول قرآن گوائے قرآن کتاب حکمت راگل قرآن دِم سعید مو نما ہوا والقرآن دا قرآن قرآن دا مل قرآن كتاباً إنه قرآن کتاب انار آفتاب دری نے آفتاب ہام مل کتابین مل قرآن گویتا قرآن دزمت نڑ کتاب رتھ با سا سبن کی قرآن پر کتاب لطبع لطبع کی دا دے دا قرآن شاہد اور قرآن کا قرآن کریم باری صدا قط کتاب ایمان دلا پنجم یہ پنچی ول قرآن گوی دنک کتاب ماں بکرفی بنا جیبواج ماں بکرچین گوائے بنا جیب انجا ہوا برا جن جا من در کھاجو کی کفار فقارن دا چیز ناشنا دے داٮٔوں بار بار جی چرتا اس بات احمد دا دا دا دا کی قدرتی کام داری چل پڑے قدرتی کام درو کی بحانت قدرتی کام شان فیدہ انسان دا کے بدن پھیلا دا جواب دے کے اور دلائل حفیظ منگ پھوگل بدن بارش خریدی رائے رات بدن چکھا رکھی زرکھی منگنا کپٹ لیگ من فیو فغصدر رات و ربندن بانش خریص میں قاددین و اندنا کتاب حفظ عالا <سؤال> و زیرند اللہ <سؤال> نا من فیو کتاب حفاظت قوان کے دحالات و دامار دی بسر دلیل موجود دے خب القذب بن حق لما جاؤں فو فی امرین بلا دلیل بلکی در جنگرد دے دیر کتنا کفار ہو دے فران جلوہ دی دی قران در رکھن کی قران درائے بہ ہم فی امر مریض فقار مشتبہ کی دی مریض مشتبہ ملتپس دی فقار مشتبہ مندر تشک من کی, کی دی دا بیان دا قدرت کیا پس دا بیان در میں کامل نہ سنشد لا قانم کامل نے ہر ذرات دا بدل رکھے دی نشی پرا کے دی نشی دا اللہ دلنا دا ظاہری قدرت امقال دے فلک ذرات فراجم کولے قدرت سا اور ہم نظر جو کرم دے ذرا پھر تک کے کے او چار پارا نکلیابدی مونی دفعہ منس جن منستیاں بیاں دکھلنا منستم مکمل پھلی بوانی جن محب نا اوزانی شری له اوضرو بدي باې کاجري باث قاتندنګيلههته ني چې دغې دپونشييوي جختي یو بررسه بکن نه لی بعد دفادرز د بند ګو هنابي بل د کم میدا سا د کومنه ف بوبانې اوکن نه ځم کوچ تفری د به سرري قذا د کل فروتن چې د اللهقدرت پمانون قدرت پهمکومانته پهوج کوړور سر د لاقدرل پې بعدناباتشي ذاې کلخوررو جا سر ساسوتندي تزم کر آ جانو سلام پھر آؤں سلام دلام دُل سلام ابھر جنگے امیا کے خلافیاؤں اخلاق منو مسلمان مسلمان او او من دا, دا, دو دو قضا دا سبب مقابر سابت اللہ اللہ دے ہار انسان یو اللہ دے لجہر کرلوم بے پیداش اللہ کو نے شیطانی قائر نے دے دے دم خدا شسن من کر گئی اپا یہ نہ بالخلق لاون ورسل شمن کو پیدا تمن بنی بانی بلهم فی لبس بل کذا مشرکین و کافر منکر ذ قامت نہ پشتباہ کی پیدا سو پشک کی پیدا ش نی نہ ولقد خلق خلق اولد انسان ذل فان انسان بنی من پیدا کرے انسان در اولا وانا لو علمم کامل القدرت کامل لقد خلق بیان القدرت کامل وانا علم بیان علم کامل پیدا کو سنگ چھ مخ کی ذکر کر بیان درم کامل انسان درام ونا مات کامل لے فاسو چون فضل کی ما دا دا دا مار داخلی اخلیٰ, آغا آغا اخلی آغا آغا عن خبر محسوس انی و انی ولا خبر محسوب انی وارکا مالک مالک مگر دہ رقیبر خبر کی مگر داغ سب کی را انسان تیار سو سکل مقار ہوتا ہی مرگا بے انسان تازہ کم کن تم ہوتا ہی ماہر ہوتا ہی کبراہ بیاں بیاں کبرا پست بیاں سورانا سورا کی جان گہید رابشی ہر نفس میدان دا خیمت تا ہر دانت دا خیمت روانی مہا سہ کم واغ سبھی یو سہ کم راوس میں دانتا مار دی دا ہر انسان سایکم یو را و سور کی دل خیمت حضور دا حضور ان من دا کون غفلت من غفلت کے دیورت دیورت دا دیورت دا کے روان دکھی دن سمفی کرو نظر دے چس تر دا کی مجرم سے مجرم ہا مار داغ مجرم دے جا سیارے حکم کے اللہ جہنم تسن تک جہنم ہر کافر یا ایند گراؤں یابیار دا ہمارا دا حبیب کی, کی ذکر اگر دو جانب کی؟ اگر دو پجانم کی ہر کافر اہ رات گرام یا تسلیم خصافہ ہر انسان سبھی یو ساؤس ان کے ہر کام کو شک ان کے فقیمت کی شک ان کے فقیمت کی دا بیاں الذي دغ جببار عنيد مننا نخنسوے ان ندي جاننم اللہ اان آخر ظان مشرکضے ان ني جان اللہ ادانان آخرا کا سے جلو سرنظر ب مزارار قال کیاو وررضوي ظ مشتک فن عذاب شدید پذاب سخت کے جاذا جان دیے ق شطان پغبير شيين خ قين ر بناماتے تووناکن کان في ذالن با برگر ض چڪو شطان ما لا لا مقام سب خبردار حکم سما چیری جگہ اور جہانگ جہانم تا ہر طرح من پرین شریقان دے مشکلات نہ دے یا مانا ہوں کی بل <سؤال> قدم سنگ لان سمن خط قد بس بس یادیں مانا متاربا نہ نمک چیز مطالعہ بند کی چاہیے بستے پیدا کو لو کت خاتم پیدا قدم ہوں کئی بار جل مارا چاہیے بند مطالعے بس کا نور مطالعہ مکو ختم کُھولو کت خاتا بستے بس کت خاتم تلا دیما ت زمانہ تاویری فذو قدمه کی بجلا پاک پر جانم کیا گرو اساد کفارو قال المرض اور اساد کفارو فتقول قد ختن اور اساجک مشران کفار دا وٹلو تو گر نہیں گا مقدم فل قبر یقول قد ختن چررم تا دیما نا تاویری پتاوی پر ہے فذو قدمه کی اللہ پاک طول کفار دا ول نتر خلفوری لقد بعدت کری جرازی بعض ذکر کے داری جل تحریر تھے لیکن صرف ضرورت قدم کی تعبیرات کے دیشرات دیش کے دیشی فیض ہو نہ قدم ہو قید بجے اللہ پاک ٹور کپڑ ناول نہ تراکی رکھو ری قدم اور جل سے مواخر بھی کہنا مسرج يتيو كافر فريدي ذاون اخر پر تول کو فارمن نواسین فتقول قد قد تاويری مانذری مدال کیذم کا حدیث نہ یو مارا کو متقدین نے مانے کو متقین المتاخر المسلک متاذ یو من قول جانن خالص باجو من جانن تا دخت و تقول و اي مزيد جن جہنم محل محل میں مزید وذرفۃ الجنب بشارت الیذی بش جنت متقنا تا جن میرے دین ہا ظاماتون لكل ہاضام حفیظ ہر رجوع تھا حفاظت اللہ <سؤال> خچا بدل بن حفیظ رحمان بلغیب او چیری اخلاص ہمارے خلاف مخلوقات نا اس مخلوق میں وجا کل منی برا کری دلہ حضوری داری جنت, دا جنت, جنت, جنت دار ور نے ہدینا مزید مضبوطی فنکلا و نا کی فنکبل بلادی نمبر سمراج میں کرو سم دونکل بلا کر دنیا گٹ بٹ مالا مل کر باقی فارج خبر نہ کبو کی, کی, کی, کی. کی, دا دا کی زمین راجی سی دی موجود و مشرقی و دا, دا, دا موجود مشرقی موجودہ مشری کی <تصفح> محل دل دے دکھا دام دام چاہم پتی ماؤ کے او دا او سما نکی دی وغل را، فاس شہید ہاضر آگے پران کیا واقعات دی کی فند دی حضور شان جغرف جغرف فاہم اول میں دل کوالیم ہو کے, کی کو کے سبر کوا تو بس کی سبراما سدیدی تو مترا انکار کی ذی قامت نے انکار کی سادن ابو النور سام بیا ہمدر رب کا پاک میں نے اولاد رزق میں ہے بغیر نقصان نہ اثر تصید دفع رحم نہ پس پادر کمال با نے قبلت الشمس و قبل الغروب نے فو قاطر ساد بیگا من ذ خا جو سباتم سلام کی خط پر و درنہ و پاک میں انداز و بار سجود اور اس سے سہی صلوات و بار سجود او سر منځونهغا نه ح ک چېرادي د دری درصبحبحان الله دله ح دا سرول د تول داءله بر اوباره سجودر سرنظرونه یووماد مناد و کې د فمان چااز چااز کوون کې د مقام نزې نه چې هرر سر ب دا کار ک چېپری بسما په غت کېده م مکان کارې داقام نزې د هر چاته یو مسونه د بررضمانو چااب برور د چه بررح پر چا سره ځ دکه د یو ممل خه دا ب بات دې اوور در را د محخلو قات د ان ننا رحیم می دم گنجون راور بخارکمان مر من کو پسن محن کا تا اور مان چمشنگی میکنی دینا سلام رامندے وہن کے بہن سران رامندے وہن کے میدان تے تمام تذارن ہن رہنا سی دار راج میں گذر فون بن من پھو پاسمان چ دی وائی وما کا دے تو زور کو کے فدیمان چ حضور فیمان کار تسکیر دے دعوت تے تبلیغ دے فذكر بالقران من یخاف عید پر وال کو قرآن بلا ساتھی دی دا صاحبمان سورت ترزیبان سورت احقابنا سورت کی سورتوں ترجیباتی دونوں دین الم خا ج ملا واقع جس بات اس بات بھى و دينا لواكى لاكيم د چې س سرت کې د اخیو ف د خلکو سماوا را سره سر دکب کې دغ فتبار د خلکو سماات ور سردانان کې دیکم یک کې په ترفقی سرواسبکنه د را افیکل کې پتبار د خلکو سما سراف شلو ککی کې لوتل نمبرات نه او سما بې نهه بیم ونا دموچ ور درے سابق کسرت کی, کی زم مشرق شرک اللہ وسبحوه وسکیلاسبربی کاحیت فصبح بحمد فصبح بحمد او کم کی و سب قبل من ولا میرے ارتباط تونس کے سابقہ صورت کی تفیف ابن نبی و ہلاک ذا قوم و ہلاک قوم مقذبا دا والسلام دار کی دیک تم سر ذکر کی تارکان احوال ہلاک ذا قوم و ہلاک قوم مقذبا والسلام شروع کی گیت ادرسم نمبر 8 نام و فی موسی الذ سننا فی فرعون بالسلطان فتولى بركنه وقال الصاى مجنون فاخذناه جنود فلبسناهما فغم فغم ارتباط تماسبک والسلام تماسبک کم تفیفات زواجر بشارات بشارتعی ترقی کرنے بشرات فناسط کی, کر کی ذکر گئی شواہد ز... ذکر نہ شواہد اس بات تک احمد شواہد بیان ن شواہد اس بات تک اس بات تک احمد بانے شواہد اربا شوائدار باپ اس بات کا قمت بانے او بے ذکر کی زجل شدید دا زجل شدید محل کا وسرا بشارت منین او بشارت اور ہاتھ سورت کے ذکر اس بات کا قیمت اولن شواہد باغی بانی سر امتیازات ممتاز دے دا و اربع خصوصا مسماش بدانی و لا تجر ما, ما ممتاخلولا وَسِرُّ خلک جن د قد وما خلکجنناول ان الله ابدونونه وما خلق جنناول ان الله ل ابدون بيعو سر و خلق جننا وما خل الجناول ان الله لابدون دا م تا د فوسي حواال د مجرين سراتنا په اوحوا د مجرين سر په حالق دغ صرفدنيا وزارې ضروا په حاملاتې بقره کو بعضونه او ون کشي اوو جی حاملات گو جاگری ما دادا فل حاملہ گوازن دو گواریا گو جگہ جگہ وذمصل انما تذون لا سالك کی خام خارجین تاسب بما قسم جواب قسم کی تنکی بعدنا شهد يوم مقامن بالمکان ذوری دام خلقات بذی دنیا بند دنیا تسی صحیح چوری سی ڈکسیو بے تسی سی دارین دا ڈکسیو بے تسی کے بلال بیڑی خرق دیو مقام نا بل مکان دی دی کی تم سیم کی پاخرت دا مل نامو گئی مکان جذا دا جزا, جزا دامو خا مارو کے بدام جزاد خام خاوق ہر چاس بدل ندین گوادمان مزعین او جالدار پستورمان مانا دارا مسما ایزاد الحموقین گوادمان جالیدار مزین پستور مان جواب نوا سونا جہاں محاسوی سنکھان کی, سن کی, کی دور سوری نہ آسمان مزین جتا جمع کی خیمت دا سجر نفست جاسمان کم لفی کور مختلف آسمان دار دیو شاہد نے خلاف کوم لفی کور مختلف کی اخبار کی سوکھ شک کی سوکھ انکار کی. کے چانس ہند نیو مختلف یو بکوان ہومن افے اڑب رشید مان نفمت مان دفت مان او سو چڑھ ملا وَلہ ان سر بد بخت یو بھگوان ہومن افے کا فی عین مل و کل اللہ, وقضائل اللہ, وقضائل اللہ, وقضائل اللہ سجر سید کل خریدی خود راجر خراسن پر سی دہ نہ ساہب یس ان پارا مشر گاندھی دی انت نا من کر دے سے بیاں مرت اور ادینت نہاری بو تو تو اس ورد دا و یوم نار چیدی ور ورد چیدی دا, دا معذب عذاب خراساب ہاض اللہ ان المتقین بشارت بادی ان متق <تصفيق> في جنناې ماو کن متکان فجرتون کې اوجنو ک اق نهماته هم را به هم آخره او سرکې وغن متتوه چوررکي دي طرلي ان قانو قبلزار کے ل دخو قبل زاره س کن ودي مخ دی خلاص کوون کې فعمل کي قانو قريلا می للی ما حجاون و دا ممدان د ل کوون کلو لگو خوب دے دی. دیگو خوب دیہی جاتو دی لگو یا کانو ماں جاؤں نا فار کانونا یا جاؤ نہ کلی رن داما کانو یہ جاؤ قلیل من کلی ودی خوب ان کی رشین ودی خوب گاؤن کی روا اکثر کا کے کے مراد جی تمہیں سہار وارے دلانوار مطلب پتبند نے کانوں اور پھر ہم بار سنگ چاہے کی کوشش کی دار کی کوشش کی محروم, بھی کی محروم, بھی کی محروم بھی کی کی شان درائل لا دو قدرت دو سماسمان کی نوز کیبا سما وسمان برابر دا دا تا قوم قوم خبر من من والے سلام عموم ام کم تا سکھو نا سنام تطبیق داخل سے داخل کل رو روٹی راولر کرسی پر گئی علیہ القانون دیوتو نے تھا سو جو قوم نہ سنا ہے فرعار اور اس پر التین میں تو اس میں کوئی کل لا روٹی تحذیر وا تاوز علیہ السلام کو نے کو سنت ابراہیم دی فرعانا دی روانہ ہواش باتہ پتہ تو قربانے لے اور سے اورتا سدی نو سر اور اورتا دی پٹرین کاروتا دان منالیمت <سلام> حکمت دھار کافی نمکی نشاندار بن درب ڈے کا کانویا د منغازو چې پې کي ک د مینانا پنا پ بې من مسل ونه منند مخدي کري کي غیر د کور د مسلمانان نه ټور الله طب سرکنا في تل ل لظنا پنفرکل منکې ک ی نشاننا دابرت دخواان سان چدي ک دا نا في موسا ک د م سر کې ک چې ور ه مشا برت. کرلطانا فتح وا سر خرجنا کناٹھی لڑا کن راجنا کناٹھی لڑے کوندی کافر بتاؤ خجلہ جادوگر دے دیو نے ون ون مندل لکھر داغ لا <سلام> فن بنناں فیدے مغردوں مغدیر فدریاب کے دیو زان منامتہ <سلام> کون مفید نشم وفی عادل فادان بو وقیلہ دیان کاذ نشان ہے برت کر شراولنگم غدیمان آباد دے خیر ال حکیم علیه آباد دے خیر فدیبان نعمتوں میں سن سننی پر خود دے بات شورا ان لاجارت کرمی مگرزاے پرشان داغ اڑپ میں تشوبانی وفی سمود فاقین سمدر قاسم شاہ ہے سار حلارکم سرستیام سر چھوتھم نمبر چت میلا مینا بدلا گو سنکی ہلاک نہ جو بانے و سم بنے بے دسکلے مغدید مزرت والا ول اردو نہل لالکت دا اللہ اللہ دے پیدا رو تفری روید میرا میرا یا فاتروا مما من عذاب اللہ الا رحمت اللہ وتسيذا ذا اللہ رحمت اللہ اني لكم من نذير منذر صار لفظ اللہ نے رون کے اقاردا فاتروا الى اللہ لا تجرمون لا اله الا اخر مگر رسول اللہ رب المغار اني لكم من هدا تاکید يا مکی تقریب من عذاب تقیب بن آزاب عذاب تھا تقیب منابل کے نظیر مگر ویلفار دیا کار پلی بان پلیم کھو دو دِن ہومان تمین تو سری نبی مکھ ودی نمبا متنی فان الجن کار فن فنک رہا بنی ابن فران الا اللہ مگر دیر فارم دی, دی جواب چائے مغل ایو تیمون الواردی نے چھین ما درو ٹھیلہ کن اللہ ور رضا کو ذر کُنمتنا اللہ دے رضا کو قاو کاوند طاقت مزمت ہیں الی الذین نذر مو ذنوب نے کرن تو ظالمون نصیب سنوبن حسید ہم نصیب من عذاب ظالمون تو فارچ موجودہ دے عذاب نہشان رہیں سید مرغلی دی فلا استاجرون تنوار سور عذاباں نے دی کافذ الذهب رد قیامت کا ما اورजना چھی دی سروس کی گی چا اورد رد قیامت تا